اوکما خال علیہ والسلام وسلام اللہ علی سیدنا محمد علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم سل على سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد ببارک وسلم اللہ جل نے جتنے بھی امبی علیہ السلاۃ وسلام کو دنیا میں مبوس فرمایا ان سب نے اپنی اپنی امتوں کو دجال سے ڈرایا اور کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس نے دجال سے اپنی امت کو نہ ڈرایا ہو لیکن رسول امبا صاحب وسلم نے دجال کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات بیان کیں اور آپلیہ علیہ و السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ جل جلالہ نے جب سے دنیا بنائی ہے دجال جیسا فتنہ کوئی پیدا نہیں فرمایا جو اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ بے شمار انسانیت اللہ جل جلالہ کا انکار کر دے گی اور کفر کرے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ فرمائے اور اس زمانے کے اندر دجالیت جو عام ہے اور اس فتنے کے اس عظیم ترین فتنے کے کار پردار جو اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں جو دجال کے آنے سے پہلے دجال کے لیے اسٹیج لگا رہے ہیں انہوں نے دجل اور فریب اور دنیا کے اندر جو کفر اور جو بے حیائی اور جو اللہ جلّہ جلال کے احکامات کی بے بکتی پھیلائی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اس سے بچا لے اور ہمیں کامل الایمان مومن بنا دے ہمارے دروس کا مقصد کچھ واقعات سنانا یا کچھ دجالی سازشوں سے باخبر کرنا نہیں بلکہ ہمارے ان مجالس کا مقصد یہ ہے کہ مومنین کے اندر مرد ہوں یا عورت اللہ جلا جلالہ کے اوپر ایمان کامل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرم برداری کو ہم اپنی زندگی کا ہدف بنا لیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اللہ علیہ و وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی کو اختیار کر لیں چنانچہ چند باتیں کل کی گزشتہ کل کی ان کو دہراتے ہوئے آگے چلتے ہیں کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ د ریاست ون ورلڈ آرڈر کی راہ ہموار کرنے کے لیے جو بے شمار شعبوں کے اندر فری میسنز نے الومیناتی نے جو سازشوں کے جال پھیلائے ہیں وہ اس قدر زیادہ شدید ہیں وہ اس قدر زیادہ گہرے ہیں کہ عام انسان ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا اور ان تک پہنچ ہی نہیں پاتا اور بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں وہ اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ درست ہو اور ایک آدم گرو یا چند اشخاص پر مشتمل ایک فرقہ ساری دنیا کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہا ہو لیکن بات یہی ہے چنانچہ ڈاکٹر جان, جان کولم جو کہ برطانیہ کی مشہور انٹیلیجنس کمپنی ایم سکس کے سابق افسر گزرے ہیں اور طویل عرصے تک دنیا کے تمام خفیہ اداروں میں جو سب سے اعلیٰ سیکرٹ ایجنسی ہے ایم سکس اس کے بہت بڑے ایگزیکٹیو رہے ہیں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ عالمی معاملات کا جو پس منظر جو عام طور پہ لوگوں کو دکھائی دیتا ہے وہ نہیں ہے بلکہ تمام قرآۂ از پر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان کے معاملات کے پیچھے کوئی نادیدہ طاقت ہے کوئی قوت ہے جو نظر نہیں آتی لیکن کنٹرول کر رہی ہے اور ان کے مفادات عوام الناس اور عیسائیت اور باقی تمام مذاہب سے ہٹ کر کچھ اور ہیں چنانچہ وہ اس کو فیل کرتے رہے اور محسوس کرتے رہے اور پھر انہوں نے چیزوں کو اس نظر سے دیکھنا شروع کر دیا انسان کی عادت ہے جب وہ ایک خاص نظر سے چیزوں کو دیکھتا ہے جس سے باقی نہیں دیکھ رہے ہوتے تو اس سے چند چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں جو دوسروں کو محسوس نہیں ہوتی چانچے انہوں نے محسوس کیا ڈاکٹر جان کولم نے کہ پوری دنیا میں کوئی ایک ایسی قوت ہے جو کسی قومی علاقائی یا بین الاقوامی حدود کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ اتنے طاقتور ہیں اور پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان پر ان کی بالادستی ہے اور وہ سیاست کے اندر تجارت کے اندر بینکاری کے اندر صنعت کاری کے اندر اور تمام جتنے بڑے بڑے کاروبار ہو رہے ہیں دنیا میں جتنی حکومتیں ہیں سب کو کنٹرول کر رہے ہیں سب کو کنٹرول کر رہے ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کے تحت بہت ساری خفیہ تنظیمیں چل رہی ہیں بہت سارے عالمی ادارے انہوں نے بنا رکھے ہیں بہت ساری ایجنسیز ان کے تحت کام کر رہی ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں چنانچہ چونکہ یہ ڈاکٹر جان صاحب خود بھی ایک بہت انٹرنیشنل رینکنگ کے بہت بڑے انٹیلیجنس ادارے کے اعلیٰ دیدار تھے اور اس ان کی ایک فطرت تھی ایک ان کی تجسس کرنے کی اور کھوج لانے لگانے کی ایک طبیعت بن چکی تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے اس سارے معاملے کو برسوں دیکھا اور پھر انہوں نے کچھ کتابیں تحریر کی دا کمیٹی آف 300 ہنڈریڈ بیانڈ دا کانسپیرنسی دا کلب the دا روم وائی یو شوڈ نو اباؤٹ دا یوناٹیڈ اسٹیٹس کانسٹیٹیوشن اینڈ دا بل آف رائٹس الیمینیشن ان امیرکا ڈپلومیسی بائی ڈسپشن ون ورڈ آرڈر یہ ان کی مشہور کتاب ہے ون ورلڈ آڈر تو یہ کتاب بہت مشہور ہوئی اور انہوں نے ان کتابوں کے اندر ان شاف کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ اور برطانیہ کے جو لوگ ہیں ان کو بتایا ہے کہ ہماری زندگی کے تمام شعبوں کے اندر ایک ایسا گروپ حاوی ہے جو نظر نہیں آ رہا لیکن وہ تمام چیزوں کو رن کر رہا ہے چنانچہ یہ کئی برسوں کی تحقیق ہے جس کے نتیجے میں یہ کتابیں لکھی گئیں اور بہت الگ ریزی کی گئی لیکن بات وہی ہے کہ انسان اپنی عقل کے گھوڑے جہاں تک بھی دوڑا لے وہی کی روشنی کے بغیر وہ نامکمل ہوتا ہے چنانچہ انہوں نے یہ تو نقشہ کھینچا ہے پوری دنیا میں ایک حکومت قائم ہوگی عالمی دجالی ریاست قائم ہوگی جسے انہوں نے عالمی حکومت ون ورڈ آرڈر قرار دیا ہے لیکن وہ یہ نہیں بتا سکے کہ اس کا مذہب کیا ہوگا اور اس کو کون لوگ چلا رہے ہوں گے اور اس کا بادشاہ کون ہوگا اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حضرت صلیہ و وسلم کی احادیث سے پتہ چلتی ہیں کہ عالمی ریاست کا سربراہ اعظم یہ ملون اکبر ہوگا دجال اعظم ہوگا اور وہ, وہ شخص جو خدائی کا دعوی کرے گا اور اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ ایک گوشت کا پہاڑ ہوگا اور پانی کی نہر ہوگی یہ حدیث مسلم میں آتی ہے اس حدیث کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں کیا مطلب ہے اس کا کیسے سمجھا جائے یقین مانیے جو لوگ تین وقت کھانا کھاتے ہوں وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ فاقہ ہوتا کیا ہے چیزیں بند کیسے ہوتی ہیں جن کے فریجوں میں ہر وقت چیزیں اشیا موجود ہوں وہ فاقے کی کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے اس لیے وہ حالات کو, کو محسوس نہیں کر سکتے جب دنوں کا فاقہ ہوگا بچے تڑپ رہے ہوں گے اور بڑی ماں گھر میں اور باپ روٹی کے ٹکڑوں کو ترس رہے ہوں گے اور بیوی جو بچوں کی ماں ہے وہ بھوک سے مر رہی ہوگی تو انسان کیسا مجبور ہوگا اس موقع پر اگر کوئی یہ کہے کہ بہترین کھانا تمہارے لیے تیار ہے اور پانی تمہیں مل سکتا ہے بس صرف یہ کہہ دو کہ ان سب چیزوں کا دینے والا بنانے والا میں ہوں تو اس وقت ایمان کی جو کمزور سی طاقت اندر ہوگی اس کو دبانے کے لیے یہ بچوں کی سسکیاں اور بیوی کی کے رونے اور بوڑھے ماں باپ کا فکا انسان کو مجبور کر دے گا جو میں بات کی روح میں بہت زیادہ دور چلا گیا تو یہ وہ نظام ہے جو دجال کی ریاست میں ہوگا اور دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں لیکن دیکھتا یہ ہوں کہ ابھی جو لوگ دجالی ریاست کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بھی ایسا کفر پھیلایا ہے انہوں نے ایمان کو لوٹنے کے اتنی طریقے پیدا کیے ہیں کہ لوگ اپنی ایمان کو کھو رہے ہیں کل ہم نے بات کی تھی کہ یہ دجالی ریاست اور یہ دجالی فتنے یہ جی کیسے پوری دنیا کے ذہنوں کو کنٹرول کر رہے ہیں ناولوں کے ذریعے سے موسیقی کے ذریعے اندر بیک ٹریکنگ جو ٹریک گانے کے اندر چلتا ہے اگر اس کو الٹا چلا دیا جائے تو اس کو بیک ٹریکنگ کرتے ہیں کہتے ہیں اس میں مختلف شیطانی آوازیں اور شیطانی پیغامات بھرے ہوتے ہیں شارٹ ویژن کارٹونوں کی سکرینوں کے اندر ایسے پیغامات جو کہ لاشعور ان کو محسوس کر سکتا ہے اور پھر یہ سوشل میڈیا اور ان کی مائنڈ ہیکنگ ٹیکنیکس جو یہ ساری کی ساری فیس بک اور گوگل اور یہ ساری کمپنیاں استعمال کر رہی ہیں جسمانی تصخیر میں انسانوں کی ہلاکت وائرسز وبائیں جنگیں لیکن ایک تصخیر جس کا میں کل تذکرہ نہیں کر سکا وقت کی کمی کی وجہ سے وہ تصخیر ہے انسان کی عادات اور انسان کی روش کی تبدیلی انسان کے زندگی گزارنے کے طریقوں کی تبدیلی یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اس دجالی فتنے نے اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے انسانیت کو کہ آج ہم پیٹ کے بندے ہیں آج ہم اتنا کچھ کھاتے ہیں ہم شکم شیری کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اپنے نفس کو پالتے رہتے ہیں ہم اپنے پیٹ کے غلام بن چکے ہیں راتوں کو دیر تک جاگنا ساری ساری رات جاگنا اور دن کو سونا یہ کس قدر عجیب نظام ہے آپ کہیں گے کہ اس میں دجالی فتنے کا کیا تعلق ہے اصل میں انسانوں کی جسموں کی تصخیر میں ایک بہت بڑا کردار یہی ہو سکتا تھا کہ انسان کو فطری طریقوں سے ہٹا دیا جائے میں سنت کا نام نہیں لے رہا سنت تو سب سے بڑی فطرت ہے لیکن اگر کوئی آدمی سنت کو نہیں مانتا اگر وہ مسلمان نہیں ہے عیسائی ہے ہندو ہے سکھ ہے یہودیوں کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں جو آپل اسلام کو نہیں مانتی ان سب کو بھی چونکہ اس دجالی جالی حکومت دجالی فتنوں کا شکار کرنا ہے ان کو بھی موت کے گھاٹ اتارنا ہے یا غلام بنانا ہے اس لیے انسان کی فطرت کی بات کر رہا ہوں جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا گیا کہ وہ جلدی سو جائے اور رات کو سونے کے لیے بنایا گیا اور دن کو کام کرنے کے لیے بنایا گیا اور انسان کو سادہ اور غیر مرغن غذا میں طاقت رکھی گئی تازہ چیزوں میں طاقت رکھی گئی اس پورے نظام کو بدل کر پیکٹوں میں بند کیمیکلوں سے بھری ہوئی غذائیں کھلائی جا رہی ہیں اور انسان بیمار ہو رہے ہیں تو انہیں کی تجویز کردہ دوائیاں جو انہی کی ملٹی نیشنل کمپنیاں بناتی ہیں وہ کھلائی جا رہی ہیں میڈیکل سائنس کے ذریعے سے کتنی بڑی تجارت کی جاتی ہے کتنا بڑا پیسہ بنایا جاتا ہے یہ تو بات ہی اس وقت اس موضوع سے باہر ہو رہی ہے تو انسان کی زندگی کی تصخیر میں میڈیا کے ذریعے سے خوراک کے ذریعے سے اس کی عاد کو بدلنے کے ذریعے سے بہت بڑی تبدیلی کی گئی تمام انسان آج جس ڈگر پر چل رہے ہیں انسانوں کی اکثریت جس طریقے کار پہ چل رہی ہے یہ اس دجالی نظام اور سازش کا بہت بڑا حصہ ہے ایسے کھانے کھانے کے بعد بے حیائی اور خود غرضی یہ آٹومیٹکلی پیدا ہوتی ہے تو آئیے آگے چلتے ہیں تیسری چیز جو انسان کے لیے بہت زیادہ اہم ہے وہ انسان کا مال ہے انسان کا مال انسان کا ذہن انسان کا جسم اس پہ ہم کچھ بات کر چکے وقت قلیل ہے انسان کے مال پر بات کرتے ہیں مال کو اللہ جلا جلالہ نے تمام چیزوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے چنانچہ شروع سے جب سے دنیا بنی ہے سونا اور چاندی اس کو ہم فکا کی زبان میں سمن خل کی کہتے ہیں یعنی وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا سونا اور چاندی کو کہ اس کے ذریعے سے انسان چیزوں کو خرید سکے اور فروخت کر سکے اور یہ اصل قیمت یہ پرائس میں دینے کے لیے سونا اور چاندی ہی تھا لیکن فری میسنس کی جو قدیم شکل تھی نائٹمپلرس انہوں نے یہ کمال کر دکھایا انہوں نے کیا کیا ساری دنیا کے لوگوں کے لیے تجوریوں اور لاکرس کا نظام متعارف کرایا بنی اسرائیل جب فرون کے چنگل سے چھوٹے تھے تو بہت سارے زیورات فرونیوں کے بھی ان کے پاس تھے جس کو لے کر سامری جادوگر نے ان سے ایک بچڑا ڈھال دیا جس کے منہ اور دبر میں سراخ تھا جس سے آواز نکلتی تھی اور اس کو کہہ دیا کہ یہ علیہ اسلام کا خدا ہے ان یہودی بد نے اس سے بڑھ کر کھیل کھیلا یہ سامری کے بھی باپ نکلے انہوں نے تجوریاں بنائی جن کو آج کل کی زبان میں لاکرس کہا جاتا ہے انہوں نے لوگوں کے زیورات سکے ٹکے چلا کرتے تھے سونے اور چاندی کے جن کو ہم اشرفیاں کہتے ہیں ان کو اجرتاً لے کر محفوظ کرنا شروع کر دیا اس کو کیا کہتے ہیں آج کل ڈپازٹ سسٹم یہ ڈپازٹ سسٹم مقبول ہو گیا کیونکہ لوگوں کی حفاظت کا مسئلہ تھا لیکن ایک مسئلہ پیش آ رہا تھا جب کوئی چیز خریدنی پڑتی گندوں خریدی چاول خریدی تو اس کو بتایا کہ تم نے اتنے پیسے اتنے سونے کے سکے لینے ہیں تو مجھے اس کی رسید دے دو چاچے وہ رسید وہ شخص دے دیتا اور وہ رسید لے کر یہ آدمی اس اپنے سنیار یا یہ ساہوکار کے پاس آتا اس سے وہ سکے چھڑاتا اور سکے چھڑا کر جا کر اس آدمی کو دیتا اب وہ آدمی بھی چونکہ اپنے گھر میں سکے رکھنے کا آدی نہیں رہا تھا وہ اپنے ساہوکار کے پاس جا کر وہ سکے جمع کرا دیتا تو اب یہاں پر غیر ضروری تکلیف ہو رہی تھی کہ چیز خریدنے پر ایک دفعہ رسید لی اور اس کے عوض جا کے سکے نکالے اور پھر سکے اس دکاندار کو دیے اس نے اپنے ساہوکار کو جمع کرائے چنانچہ جس چیز پر وہ لانا چاہتے تھے وہ جلد ہی لے آئے انہی ساہوکاروں نے یہودی ساہوکاروں نے ان کے ان سونے کے سکوں کے عوض میں رسیدیں ایشو کر دیں اب کیا ہوتا کہ میرے پانچ سو سکے اس کی رسید میرے پاس ہے تو میں نے وہ دکاندار کو وہ رسید دے دی اور کہا کہ یہ رسید تم لے لو اب یہ پانچ سو سکے تمہارے ہوئے جو فلاں ساہوکار کے پاس موجود ہیں یہ بنیاد ہے کاغذ کے پرزوں کی جسے آج ہم کرنسی نوٹ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ٹریول چیکس نکلے اور پھر یہ کریڈٹ کارڈس پیدا ہوئے اگر مرحلہ کیا ہوا کہ دوسرے شہروں میں جانے کے لیے اسی طرح کا مسئلہ پیش آتا تھا تو انہی ٹیمپلرز نے ایک اور چیز متعارف کروائی کہا کہ اپنے سکے یہاں جمع کروا دو اور ہم سے ایک رسید لے لو اس رسید پر ایک خاص کوڈ ورڈ لکھا ہوتا جو دوسرے شہر کا نائٹ ٹیمپلرز صرف جانتا تھا وہاں جا کے اس کو وہ رسید دو اور وہ کوڈ ورڈ دیکھ کر وہاں سے تمہیں وہ سکے دے دے گا یوں جس کو ہم ہنڈی کہتے ہیں یہ ہنڈی بھی جاری ہو گئی لیکن اصل منصوبہ اس سے بہت آگے کا تھا جب لوگ ان رسیدوں کے عادی ہو گئے اور سونے کے سکے اور ان کو بھول گئے تو انہی ساہوکاروں نے وہ سکے اور ان کے اوپر رسیدوں کی بنیاد پر لوگوں کو سودی قرض دینے شروع کیا سونا کسی اور کا سود کوئی اور بھرے اور مفت میں موجے کریں یہودی ساہوکار یہ ایسا عجیب طریقہ تھا جو جدید بینکاری کی بنیاد ہے مجھے تفصیل زیادہ کرنی پڑی لیکن یہ بینک آف سویڈن جو کہ 1656 میں قائم ہوا بینک آف انگلینڈ جو سولہ میں قائم ہوا یہ سود خوری کے منظم ادارے تھے جس کے پیچھے یہ, یہ یہودی بڑے بڑے خاندان تھے بڑی بڑی خاندانوں نے جو یہودی ساہوکار تھے انہوں نے یوں اس طرح ساری دنیا کے سونے کو اپنے قبضے میں کر لیا اس کے بدلے کاغذ دے دیے پھر یہ ہوا کہ جب قرضہ بڑھنے لگا تو بادشاہ بھی ان کے غلام ہو گئے بادشاہ بھی ان کے مکروض ہو گئے کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پاکستان کی سیاسی جماعتیں چھیالیس ارب روپے کی اپنے بینکوں کی مکروض ہیں تجارتی نہیں سیاسی کمپین چلانے کے لیے حکمران خود کتنے بڑے مقروض ہیں پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں یہ تو آج کے جمہوری بادشاہوں کا اور صدروں کا حال ہے چنانچہ لکھا ہے کہ ہینری سوم اور ایڈورڈ اول یہ سب کے سب بادشاہ ٹیمپلرس کے مکروض تھے چنانچہ جب بادشاہوں کا قرض جو کہ حکومتوں کا قرض تھا وہ نہ ادا ہوا تو پھر ٹیمپلرز نے ٹیکس وصول کرنے شروع کر دیے کہ عوام سے ٹیکس لیا کرو اور ہمیں ہمارا سود ادا کیا کرو تو یہ وہ بنیاد ہے پوری انسانیت کا خون نچوڑنے کے لیے ایک ایسا طریقہ کار جس کو واللہ ہی ابلیسی طریقہ کار کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا انسانوں سے ان کا مال جو اصل سونا اور چاندی تھا وہ چھین لیا اور ان کو ایسا مکروز کیا کہ بچہ بچہ مکروز ہے میں <تصفح> مزید کیا تفصیل کروں آپ حیران ہوں گے اسٹیٹ بینک ورلڈ بینک یہ آج کی شکلیں ہیں لیکن یہ سترویں صدی عیسوی کے آخر میں بنایا ہوا نظام تھا جو آپ پوری دنیا کو ایک پیپر کرنسی سے نکال کر ڈیجیٹل کرنسی کی طرف لے جائے گا اور چپس انسٹال کر دی جائیں گی انگلیوں کے اندر اور چپ آپ دکھائیں گے اور آپ خریداری کیا کریں گے چپ کو کارڈ کے سامنے کریں گے جیسا کہ اب موبائلز کے اندر باقاعدہ اس کی جو ہے وہ ایپس بھی آنی شروع ہو گئی ہیں تو یہ پوری دنیا کی مال کو تمام انسانوں کے مال کو قبضے میں کر لیا لیکن اس پر بس نہیں کی دوسرا بڑا وار یہ کیا کہ انسانوں کے لیے مال کمانے کا جو اصل طریقہ کار ہے جس کو شریعت اسلامیہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دس میں سے نو فیصد مال جو ہے نواں حصہ مال کا وہ تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو پوری دنیا کی تجارت کو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے چند ہاتھوں میں چند برادری کے بڑوں کے ہاتھوں میں سمیٹ لیا گیا میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا میرے پاس وقت کم ہے صرف اتنی بات عرض کرتا ہوں آپ اپنے گھر کے سامنے والے سٹور پہ تشریف لے جائیں کیا آپ کو کوئی صابن لوکل کمپنی کا ملے گا کیا آپ کو کوئی سرف یا کوئی برتن دھونے والی چیز کسی لوکل کمپنی کی ملے گی کیا آپ کو دودھ کسی لوکل کمپنی کا ملے گا کیا آپ کو دہی کسی لوکل کمپنی کی ملے گی کیا آپ کو بلب کسی لوکل کمپنی کا ملے گا اگر ایک کریانے کی دکان پر پانچ سو ہیں جو کہ گاؤں میں قائم ہے تو اس میں سے چار سو پچانوے ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ہیں چنانچہ جب میں چھوٹا تھا تو یہاں پہ کچھ مقامی تاجر بھی مقامی کمپنیاں بھی ہوا کرتی تھیں لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے <coughs> لیور اور فلاں فلاں فلاں جو کمپنیاں ہیں مجھے اب نام سارے مستحضر نہیں انہوں نے تمام بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی مقامی تجارتوں کو ہڑپ کر لیا ہڑپ کر لیا اب کوئی کسی بھی دنیا کے ملک میں کوئی تجارت ملٹی نیشنل کمپنی کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوتی چنانچہ تمام تجارت دنیا کی چند ہاتھوں میں ہے وہ جس طرح چاہتے ہیں اس سے مال کماتے ہیں وہ اس مال کو تمام انسانیت کو غلام بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں یہ تو تھوڑا سا انسان کے انسان کے مال کو قبضہ کرنے جیسے انسان کے دماغوں کو انسانوں کے جسموں کو تسخیر کیا تمام انسانوں کے جتنے مال تھے وہ سارے کے سارے اصل میں یہود کے قبضے میں چلے گئے مکمل طور پر مال ان کے ہاتھ میں ہے اور سود کے ذریعے سے اتنا برا حشر کیا جا رہا ہے کہ لوگ آج پھاکے مر رہے ہیں چنانچہ ایک عجیب معاملہ ہوا اور وہ معاملہ یہ ہوا کہ نائٹ ٹیمپلرز نے جب راک فیلرز نے راک فیلر خاندان نے اور دوسرے ان خاندانوں نے پوری معیشت پر کنٹرول کر لیا پوری معیشت پر یورپ کے انگلینڈ کے فرانس کے سب پہ کنٹرول کر لیا اور لوگ سمجھ نہ سکے تو اچانک ایک عجیب معاملہ ہوا اور یہ معاملہ تیرہ تاریخ کے جمعے کا معاملہ ہے تیرہ تاریخ فرانس کا بادشاہ فلپس, فلپس چہارم وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ تو پوری دنیا کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں چنانچہ اس بادشاہ نے تیرہ تاریخ کو جمے کے دن پوری سلطنتوں کے اندر بادشاہوں کو ساتھ ملا کر یہ حکم دیا کہ ٹیمپلرز کو گرفتار کر لیا جائے اور نائٹ ٹیمپلرز ان پر توہین مسیح بت پرستی ہم جنس پرستی اور اس قسم کے احکامات لگائے گئے تیرہ اکتوبر تیرہ سو ساتھ کو ان تمام ٹیمپلرز کو ہر جگہ سولی دے دی گئی اور ان کے گرینڈ ماسٹر جیکس دی مولا کو تیرہ سو چودہ میں دھیمی آنچ پر کباب بنا دیا گیا کیا ہوا ٹیمپلرز پیچھے نہیں ہٹے جب انہوں نے فری میسنری کا رخ تو میں اختیار کیا بظاہر تو انہوں نے ان کا خاتمہ ہو گیا لیکن انہوں نے ایک سبق سیکھا اور وہ سبق یہ تھا کہ خلافت جس کی بگڑی ہوئی شکل بادشاہت ہے یہ ہمارے لیے کسی بھی طرح سوٹیبل نہیں ہم کسی بھی طرح بادشاہت کے ساتھ نہیں چل سکتے ایک بادشاہ بھی اگر ہماری سازش کو سمجھ گیا تو ہمارے لیے بہت خطرہ ہے اور اس کی مثال میں آپ کو انسانی مسلمانوں کی تاریخ میں دیتا ہوں مغلوں میں ہو یا بنو امیہ میں ہوں یا بنوا عباس میں ہوں بادشاہ اگر نیک ہو گیا تو سارا پانسا ہی پلٹ گیا عمر بن عبد العزیز آئے بنو امیہ کی سیاست اور ظلم کا خاتمہ کر دیا ہارون الرشید آئے تو بنو عباس کے اندر دینداری کی ایک لہر دوڑ گئی اور مغلوں کے اندر اورنگزیب عالمگیر آئے تو انہوں نے کیسے دین کو سپورٹ کیا چنانچے ایک حکومت کا نیا نظام نیا طرز حکمرانی متعارف کیا گیا جس کو جمہوریت کہتے ہیں جمہوریت ایک ایسا نظام جو کبھی بھی جو کبھی بھی ان یہودی ٹیمپلرز کو اور فری میسنس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا وہ نظام قائم کر دیا گیا چاچے جمہوریت اس وقت تمام دنیا میں حکومت کا وہ نظام ہے جو اس عظیم دجالی مشن کے لیے چھتری فراہم کرتا ہے چھتری فراہم کرتا ہے وقت تو بہت کم ہے بس صرف اشارہ کرتا چلا جاتا ہوں انسانیت کی تخلیقی صلاحیت کو تباہ کرنے کے لیے انسانوں کے اندر اس بات کی جو کچھ صلاحیت و استعداد موجود تھی کہ وہ اعلیٰ کام کریں زندگی کو اعلیٰ مقاصد کے تحت گزاریں اس کو بالکل جڑ سے اکھاڑنے کے لیے پھر جمہوریت کی چھتری کے نیچے نیا نظام تعلیم بھی متعارف کرا دیا گیا جس کے تحت آج اربوں بچے اسکولوں میں جاتے ہیں اور اسی طرح کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں اور زندگی کے اصل مقصد ہی سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں چنانچہ یہ دجالی فتنے ہیں سمجھ میں نہیں آتی کہ میڈیا فلم انڈسٹری لاکھوں ہی کروڑوں روپئے لگائے جاتے ہیں چند میسج اور چند باتیں لوگوں کے دماغوں کے اندر ڈالنے کے لیے کروڑوں روپئے لگا دیے جاتے ہیں تو یہاں پر میں اپنی بات کا رخ موڑتا ہوں اگرچہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں آج کی اس مجلس میں دجالی سازشوں اور فطروں کے چند مزید باپ کو بیان کروں لیکن ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اس بات کی طرف آگے بڑھتا ہوں کہ تمام انسانیت کو ان کے دلوں کو اور دماغوں کو ان کے جسموں کو ان کی عادات کو ان کے کھانے پینے کے اسٹائل کو اور ان کی حکومتوں کو اور ان کے مال کو سب کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا اور مسلمان ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں عیسائی ہوں بدھ مت ہوں یا اور دنیا میں رہنے والے دہریے ہوں کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی سوچ سے تعلق رکھنے والے وہ سب چونکہ اس کا ٹارگٹ ہیں ایسا نہیں کہ صرف مسلمان اس کا ٹارگٹ ہے سبھی اس کا ٹارگٹ ہیں ہاں مسلمان زیادہ بڑا ٹارگٹ ہیں کیونکہ مسلمان ہی تو وہ اہل حق ہیں جن کے پاس اللہ کی آخری کتاب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات موجود ہیں تو ان سب کو قابو میں کرنے کے لیے یہ سارا نظام بنایا گیا اور کتنی ہوشیاری سے اس کو چلایا گیا اور آج پوری دنیا میں یہ نظام نافذ ہے پوری دنیا میں یہ نظام نافذ ہے پوری دنیا اسی ترتیب پر چل رہی ہے چاچے کیا, کیا جائے کیسے نکلے اس بات سے بچنا ان ساری چیزوں سے بچنا کیسے ضروری ہے سب سے پہلی بات جس کو روزانہ ہر مجسم میں دوہرایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلال نے انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو بھی بہت ساری کائنات کے اوپر تخیری قوت دی تھی ہوا پر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اڑا کرتے تھے مردوں کو تو حضرت عیسیٰ بھی زندہ کیا کرتے تھے پہاڑوں سے اور پرندوں سے تو حضرت داود علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تسبیح کروایا کرتے تھے لیکن وہ ساری تصخیر وہ اللہ کی وحدانیت کو قول کو پکا کرنے کے لیے تھی دجال اور دت قوتوں کو جو سائنس کے ذریعے سے کائنات کی طاقتوں پر تصخیر حاصل ہوئی ہے کہ یہ بھی ایسے ہواؤں میں اڑتے ہیں اڑن کھٹولے ان کے بھی اڑتے ہیں اور یہ ایسے پوری دنیا سے بات کرتے ہیں اور ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے دوسری جگہ کا حال دیکھ لیتے ہیں یہ ساری کی ساری تصخیر اور یہ ساری قوت صرف کفر کو پھیلانے کے لیے اور ایمان کو اللہ اللہ جل جلال, جلال کے وجود کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے چنانچہ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وقت اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ملک خدا داد پاکستان میں انکار خدا دہریت اتھیزم اس قدر زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے کہ المان والحفیظ آپ حیران ہوں گے پوری دنیا میں دہریت بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اللہ جل جلالو کے وجود کو چیلنج کیا جا رہا ہے دلیل مانگی جاتی ہے کہ بتاؤ اللہ کہاں موجود ہے کدھر ہے نظر کیوں نہیں آتا ہم نہیں مانتے اصل میں یہ یہاں پر بریک لگنے والی نہیں یہاں پر بریک لگنے والی نہیں انکار خدا کی یہ ترتیب اور یہ ساری محنت بہت زور و شور سے چلائی جائے گی اور جب یہ آگے بڑھ جائے گی اور اپنے عروج کو چھونے لگے گی تو پھر شیطان کی اور پھر دجال کی پوجا کے لیے راہیں ہموار کی جائیں گی ذہن جب اللہ جل جلالو کا انکار کر دیں گے تو پھر ان کے سامنے شیطان کو خدا بنانا کچھ مشکل نہ رہے گا چنانچہ اصل بات تو ایمان کا بچانا ہے اور اصل محنت یہی ہے کہ اس دجالی فتنوں کے اندر ہمارا ایمان بچ جائے ہماری اولادوں کا ایمان بچ جائے جس پر یہ ساری کی ساری مجالس کا مدار رکھا گیا ہے اور دوسری چیز ان فتنوں سے بچنے کے لیے وہ تقوا ہے دوسری چیز یاد رکھیے اس عظیم ترین چیز کا نام تقویٰ ہے تقویٰ کی سے کہتے ہیں ایک ذات عالی اللہ جل جلالہ سے ڈرنا اس کے احکامات کو چھوڑنے سے ڈرنا اس کی نافرمانی سے ڈرنا اور بچنا تقویٰ ڈرنے کو بھی کہتے ہیں تقویٰ بچنے کو بھی کہتے ہیں دجال کی جتنی سکیمیں ہیں دجالی نظام جتنا ہے انٹرنیٹ ہو جس کو میں انٹر انٹو دا نیٹ کہتا ہوں یا کوئی اور ترتیب ہو موسیقی ہو یا گانے ہوں بیک ٹریکنگ ہو یا شارٹ ویژن ہو جادو ہو یا ایم کے الٹرا مائنڈ پروگرامنگ مائنڈ کنٹرول کی ترتیبیں ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معاشرت کے بالمقابل غیروں کی معاشرت ہو ان کے لباس ہوں یا ان کے بنائے ہوئے برانڈ ہوں جن کو لوگ استعمال کر کے آج بہت فخر محسوس کرتے ہیں انہی کی بنائی ہوئی خوراک ہو انہی کے بنائے ہوئے کپڑے ہوں ان تمام چیزوں کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے ان تمام فتنوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے وہی شخص بچ سکتا ہے جو تقوی اختیار کرے جو اللہ جل جلالہ کی نافرمانی سے بچے اور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا چناتے تقوا مضمر ہے تقوع چھپا ہوا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زندگی گزارنے میں تو تقوا اور سنت یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ ہتھیار ہے سنت پر عمل کرنا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی فرمانی سے بچنا جو تمام شیطانی اور دجالی سازشوں کو ناکام کر سکتا ہے ان کو بے اثر کر سکتا ہے چاہے کتنا ہی فتنہ کیوں نہ ہو جائے وہ فتنہ ابھی نہیں آیا اور شاید ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھیں کہ حقیقی حقیقی شخصی دجال جب آئے گا تو اس وقت تو واقعتاً پہاڑوں کی وادیوں کی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جانا پڑے گا کیونکہ شہروں میں اس وقت فتنہ بہت زیادہ ہوگا لیکن ہم اس دور سے کچھ پہلے ہیں ہم یہاں پر ہی رہتے ہوئے یہاں پر انہیں بازاروں ان گلیوں اور شہروں میں رہتے ہوئے کیسے بچ سکتے ہیں فتنہ تو دن بدن زور پکڑا رہا ہے ایمان لوٹنے کی محنت بہت قوت اختیار کر رہی ہے میں پھر وہی عرض کروں گا میں نے پرسوں بھی کہا تھا کہ جتنی سپیڈ سن دو ہزار ايک بعد یا انيس سو پچانوے بعد لگی ہے اتنی سپیڈ کبھی بھی اس فتنے کی نہ تھی چنانچے دو ہزار ایک میں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ٹوٹے ہیں اس کے بعد سے جس تیزی سے دجالیت چھا رہی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے فتنہ دن بدن دن بڑھ رہا ہے ایمان لوٹنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اور دجالی ہتھ کنڈے بہت زیادہ تیزی سے انسانیت کو غرق کر رہے ہیں انسانیت کو ہڑپ کر رہے ہیں بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے تقوی اختیار کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑ لیا جائے اور یہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ تقوا کا حصول کیسے ہوگا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو کیسے عمل اور پیروی نصیب ہوگی یہ اسی صورت میں ہوگی کہ جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے ایسا ماحول اختیار کریں گے جہاں پر انہی چیزوں کی بات ہوتی ہو اور جہاں پر ہر وقت تقوا اور اللہ سے ہونے کا اللہ سے ہونے کا یقین بولا جائے جہاں یہ بار بار یہ تکرار کی جائے کہ کرونا سے نہیں اللہ جل جلال کے ہاتھ میں موت ہے کوئی کرونا سے نہیں مر سکتا مگر وہی جس کو اللہ چاہیں گے تو وہ آدمی خود بخود خوف سے باہر نکل آئے گا ایمان اس کے اندر تازہ ہو جائے گا چنانچہ جن جگہوں پر اللہ سے ہونے کی بات کی جاتی ہے جن جگہوں پر رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بیان کی جاتی ہیں ہمیں انہی جگہوں پہ جانا ہوگا انہی مراکز کے اندر جانا ہوگا ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہوگی ان لوگوں کے کلام کو سننا ہوگا اور صرف سننا نہیں ہوگا اس کے مطابق اپنی زندگی کے عمل کو لانا ہوگا اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں یہ مختصر سی زندگی میں جس قدر تیزی سے آگے حالات آئیں گے ہم اپنی ایمان اور اعمال کی پونجی بچا کر دنیا سے چلے جائیں تو اس لیے ہمیں زیادہ چوکننا اور ہوشیار ہونا پڑے گا زمانہ بہت قیامت کی چال چل رہا ہے یقین مانیے اس وقت ہمیں بہت زیادہ بہت ہی زیادہ اپنے اور اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے ان کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے فتنے اتنی تیزی سے پھوٹ رہے ہیں اور ایسی تیزی سے کالی رات کی طرح ہمارے گھروں کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اللہ جلا جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صم کے طریقے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی جائے پناہ نہیں ایک بہت ہی خوبصورت بات یاد آ رہی ہے اس میں میں اپنی کلام کو آگے بڑھاتا ہوں اس بات کو کئی دفعہ میں نے سنا میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کس کا کال ہے لیکن چونکہ یہ حدیث نہیں ہے اور ہمیں اس کی روایت کی صحت کا کوئی مسئلہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ کا کال ہے کسی نے حضرت عیسیٰ سے پوچھا کہ اگر تمام زمین و آسمان تمام زمین و آسمان کو ایک تیر بنا دیا جائے غور کیجئے گا تمام زمین و آسمان کو ایک تیر بنا دیا جائے اور کمان خود اللہ کے ہاتھ میں ہو تو بچنے کی کیا صورت ہے تمام زمین و آسمان یعنی تمام جتنی طاقتیں ہیں کائنات کی وہ سب ایک تیر بنا دیا جائے اور تیر خود بنانے والے اللہ کے ہاتھ میں ہو اور وہ تیر چلائے گا تو ظاہر بات ہے جس کو تیر لگے گا اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تو پوچھا گیا کہ اس اس سے بچنے کی کیا صورت ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اسی تیر چنانے والے اللہ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ بس یہی اس سے بچنے کی صورت ہے تو کیا عجیب بات ہے کہ ساری دنیا اگر باطل کا نظام باطل کے فتنے اگر پوری قوت سے حملہ کر دیں تو بھی بچنے کی راہ صرف اللہ کے اللہ کی آغوش رحمت میں ہے اور اللہ اسی کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتے ہیں جو اس کی فرمہ برداری کرتے ہیں اس کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ و کی سنتوں کو اپنا اپنا کر زندگی گزارتے ہیں تو ان تمام سازشوں سے ان تمام فتنوں سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور ایک اور بہت بڑا ہتھیار وہ دعا ہے وہ دعا ہے کہ انسان جب بے بس ہو جائے انسان زندگی کے بے شمار موقعوں پر اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں بالکل آج بے یار و مددگار ہوں کوئی میری اس وقت مدد نہیں کر سکتا اب میں کیا کروں کدھر جاؤں کس سے ہیلپ لوں تو اس وقت ہمارے اللہ جل جلالہ ہمارے رب ہمارے مالک اور خالق کا در ہر وقت کھلا ہے اور دعا یہ ہر وقت ممکن ہے دو ہاتھ جب انسان اٹھاتا ہے اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے ام میں جی بالمستر اجادہ آہ کون ہے جو مستر لاچار کی پکار کو سنتا ہے جب اس کیفیت سے بندہ دعا مانگے اور اللہ جل جلال کی طرف بڑے اماؤمین کا مین الفطنی ماں ظہر وما بطن کیا خوبصورت دعا سکھلائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ کا من الفتن ما ظہر مین وما بطن اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی ان تمام فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں اور پھر ایک اور دعا سکھاتا ہوں اللّہ اری ن الحق حقم ور ذکنی اتباء اتباء آ یا اس کو جمع کیسی کیسے مانگیں اللہ ارین الحق حق قم ورکنا اتبا اہ و ارین الباطلا باطل ور ذکن اشتنا باہو اے اللہ مجھے حق کو حق دکھلا دیجیے اور اس پر چلا دیجئے اور مجھے باطل کو باطل دکھا دیجیے اور اس سے بچا دیجیے کہ یہ فتنے یہ ایسے ہیں کہ بندہ اس کو پہچان ہی نہیں پاتا اس لیے ہمیں اس صورت میں بھی اللہ سے پناہ مانگنی ہوگی اللہ سے فریاد کرنی ہوگی کہ اللہ مجھے حق کو حق دکھا دے اور باطل کو باطل دکھا دے تو دعاؤں کا یہ اتنا بڑا ہتھیار ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور میں اسی کی بارگاہ میں اسی کی جناب میں جھکا کریں اور اس سے مدد مانگا کریں آپ علیہ السلام نے فرمایا السعیدہ لمن جنب الفتن فتن بے شک خوشبخت ہے وہ شخص جو فتنوں سے بچا لیا گیا جنی بلفتن میں بچانے کا مجھول کا سیگا استعمال کیا گیا ہے بے شک خوش بخت ہے خوش قسمت ہے وہ جو بچا لیا گیا اس حدیث میں بھی یہی پیغام ہے کہ بچانے والی ذات اللہ کی ہے تم اس کے در پہ جھک جاؤ ساری زمین و آسمان اگر ایک تیر ہو اور کمان اللہ کے ہاتھ میں ہو تب بھی پناہ اللہ ہی کے قدموں میں ملے گی اللہ جل جلال سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں تقوی والی ایمان والی اور سنت پر عمل والی زندگی نصیب فرمائے اور اپنے مقبول تنین بندوں میں شامل فرمائے و آخر داعوان الحمد للہ الرب العالمی